چونکہ ان پچھلی آیات میں بابل کے جادو کا ذکر آیا ہے اور یہودیوں کی بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جادو کے پیچھے لگے رہتے ہیں یار جادو کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں سمجھ لینا مناسب ہیں در حقیقت جادو جس کو عربی میں شہر کہتے ہیں یا انگریزی میں میجک یا سورسری کہا جاتا ہے تو اس کا تحقیقت حقیقت یہ ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے یعنی جو بات جادو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی نگاہوں پر کوئی ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح جادوگر چاہتا ہے اور اسی کو بال اوقات دوسری طریقے سے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کے خیالات پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو بالکل سچی نظر آتی ہے جیسے میکسمرزم وغیرہ کے اندر بھی اسی قسم کی صورت ہوتی ہے اور حضرت موسا علیحت اسلام کے مقابلے کے لیے نے جادو جادوگر بھیجے تھے ان کے سحر اور جادو کی یہی حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ تو یوں ذکر فرمایا ہے کہ سہارو آئن الناس یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یوخ المن سہرم انہا تسا کہ جو انہوں نے لاٹیاں یا رستیاں ڈالی تھیں وہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں یعنی حقیقت نہیں تھی لیکن ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں تو جادو کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ واقعتاً وہ کام جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کر رہا ہے وہ حقیقت میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہ در حقیقت شیاتی کے اثر سے ہوتا ہے جادوگروں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے اور شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے شیاطین خوش ہوں اور کبھی وہ کوئی منتریکا پڑھتے ہیں جن میں کفر شرک کی باتیں ہوتی ہیں کبھی شیاطین کی تعریف کی باتیں ہوتی ہیں کبھی اس میں ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا طہارت سے اجتناب کرنا تو شیاطین ایسے افعال سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایسے آدمی کو جو ان کو اس طرح خوش کرے اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں چنانچہ ان کی مدد سے بعض اوقات کوئی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سحر کہ جاتا ہے اور شریعت بار یہ صورت بالکل حرام ہے اس واسطے کہ ایک تو اس میں شرک کی باتیں عام طور سے ہوتی ہیں دوسرے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور شیاطین مدد اسی وقت کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان کسی معافیت کا کسی گناہ کا یا کسی کفر یا سر کا ارتکاب کرے تو اسی لیے سحر کو قرآن کریم نے ان آیات میں جو جن کی تفسیر میں نے ارض کی ہے اللہ تبارک و نے کفر سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ در حقیقت کفر پر مشتمل ہوتی ہے البتہ اگر کوئی شخص اللہ جل الح کے اسماع حسنہ میں سے کسی نام کو پڑھے یا قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے کلمات کہے اور اس کے ذریعے کو جھاڑ پھونک کرے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوقات کسی بیمار کے اوپر جھاڑ کرتے تھے پھونکتے تھے اس کے لیے مختلف قریمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرما دیتے تھے تو یہ جھاڑ پھونک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مثلا کسی بیمار کو اگر آپ جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ عرقی کا بنکل یوزی کا یہ کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں اللہ مبناس ازب الباس بشفی انتشافی لا شفا اللہ لا شفا شفاءمہ یہ الفاظ بھی نبی کریم سرت عالم وسلم سے ثابت ہے اور بھی کئی اس طرح کے کلمات جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے تو اس طرح کی جھاڑ پھونک یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور جائز ہے جہاں تک تعویذوں کا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امید تھے تو آپ سے تعویذ لکھنا کوئی ثابت نہیں البتہ بات صحابہ کرام سے ثابت ہے جیسے عبداللہ اب عم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کچھ تعویذ لکھ کر کچھ آیات لکھ کر بچوں کے گدر میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تاویز استعمال کرتے تھے حضرب عباس حضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ کسی حاملہ کے ولادت کے وقت میں ایک تشکری کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلایا کرتے تھے اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا تو بات صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی اصل چیز جھاڑ پھونک ہے جو رسول اللہ صن سے ثابت ہے تعویذ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اگر کسی کو وہ الفاظ پڑھنے نہ آتے ہوں یا وہ پڑھ نہ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں یا پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کلمات تعویز کی شکل میں لکھ کر اس کو دے دی جاتے ہیں تو یہ فی رفتی جائز ہے لیکن قرآن کریم کی آیات کو تعویذ کے غرض سے استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے یہ ایک دنیا بھی کام ہے جیسے ایک علاج ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہے جائز ہے لیکن اس کو اس طرح اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ سارا اپنا زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کی طرف ہو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں نیز کی جھاڑپوں کو تعویز بھی اس وقت درست ہے جبکہ اس کے کلمات جو اس میں پڑے جا رہے ہیں وہ چھ ہوں درست ہوں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا کو برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہو لیکن اگر اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جو ایک مشرکانہ ہے تو تعویز ہو یا گنڈا ہو یا جھاڑپوں کو وہ بالکل حرام ہے اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت نہیں نیز تعویذ کو اسی وقت استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کو استعمال کرنے کا مقصد نیک ہو اور درست ہو اگر کوئی تعویذ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے بال مرتبہ بعض, بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو یہ تعویذ اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائیں تو بے شک جائز ہوں گے لیکن اگر اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے یہ تھوڑی سی تفصیل جادو اور تعویذ کے متعلق ان آیات کی روشنی میں ارض کر دی گئی اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا جو بیان چل رہا ہے اسی ذیل میں اللہ تبارک وطالیہ نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں اس پر متنوع فرمایا ہے یعنی آگے فرمایا یہ جی جا رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے طور پر تو نا فرمانیوں اور سرکشیوں کے عادی ہیں ہی لیکن یہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بعض اوقات اپنی چال بازیوں سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اللہ سبارک و تعالی نے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں وہ آگے آیات میں آ رہی ہیں میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق سے اس کا ترجمہ اور پھر تشریف پیش کرنے کی کوشش کروں گا غذیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منولا تقول وقول وسما ولیل کا فرین عضابن علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولولى المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ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 اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسا سے کیے جا چکے ہیں اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا اسے مانو بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کاسر بنا دیں باوجودے کے حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنا تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیات درحقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنوع فرما رہی ہیں پہلی آیت میں یہودیوں کی ایک خاص حرارت کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ عربی زبان میں رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے ہمارا لحاظ کیجیے یہ ایک ادب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے لیکن یہی کلیمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بدعا کے معنی میں آتا تھا اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے تو وہ بعض اوقات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے رائنا یعنی ہماری مصلاحات کی رعایت کیجئے ہمارا لحاظ کیجئے ظاہر مارت اس کے یہ ہوتے تھے لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بدعا جو عبرانی زبان کے مفہوم کے اندر داخل ہے اور بعض مرتبہ رائنا میں یا قلم کیا اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے رائنا رائنا اس طرح پڑھتے تھے اگر یہاں کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہی علیہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ بار بار اس طرح رائنا رائنا کہا کرتے تھے لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوا دے یا اباز اللہ آپ کے آپ کی کوئی تنقیس کریں آپ میں کو گستاخی کریں اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلیمہ یہ مکثر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی تو ان میں سے بعض نبی نبی یہ کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرتے ہوئے رائنا فرمایا اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ نہ کے خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی یہ ایک بدعا تھی تو اس ایسے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے آپ لوگ رائنا مت کہا کرو کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں لہذا رائے نہ مت کہا کرو بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے ہم پر شفقت فرمائیے تو عنضر نہ کیا اس کے بھی معنی وہی ہے اور اس میں وہ غلط معنی کا حام نہیں اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں لہذا انظر نہ کہہ دیا کرو تو فرمایا کہ تقولوا آئنا اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو وقول انظرنا اور بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے ہم پر شفقت فرمائی ہے اور سنا کرو یعنی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرما دیا کہ وریل کافری العلیم کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنے ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہو لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالی کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حت امکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا استعمال نہ ہو اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر ہی چاہیے تو اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ استعمال نہ ہو اس کو استعمال کریں اسی طرح اس بات کا بھی چھبک دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو چاہے وہ رائنا کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہوں یا نامناسب اور ناگوار ہوں اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے یہ ایک ناجائز کام ہے اور یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہونا چاہیے